مزید ایک ایسا گھر ہے ایسا مقام ہے کہ جس کی نسبت رب کائنات کی طرف ہے یعنی گھر کی جو عظمت ہوتی ہے وہ صاحب مکان کی وجہ سے ہوتی ہے صاحب مکان جتنا بلند اور بالا عظمت والا ہوتا ہے اتنا ہی اس گھر کے عظمت بڑھتی چلی جاتی ہے تو کائنات میں جتنے گھر ہیں یقیناً بہت سارے گھر عظیم ہیں اس سے انکار نہیں ہے لیکن سب سے عظمت والا گھر جو ہے وہ رب کائنات کا گھر ہے وہ مسجد ہے وہ مساجد ہیں اور اس میں متلقن حکم ہے کہ ساری ہی مساجد جو ہیں جو اللہ کے نام پہ بنی ہے اخلاص کے ساتھ بنی ہے دینداری کے لیے بنی ہے اور اللہ کی رضا پانے کے لیے بنی है وہ ساری کی ساری مساجد چاہے چھوٹی ہوں چاہے بڑی ہوں چاہے کچی ہوں چاہے پکی ہوں جیسی بھی हो تو وہ اللہ کے گھر ہیں اور ان کی عظمت اور رشوت کے کیا کہنے قرآن کریم فرقان حمید میں بھی ان کی عظمتوں کو بیان کیا گیا ہے اور مساجد کی تعمیرات تعمیرات اور آبادکاری کو قرآن کریم فرقان حمید میں رب کائنات نے بیان فرمایا ہے سورہ توبہ میں اللہ رب العزت اشارت فرماتا ہے اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں تو یہاں جو ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ کی مساجد کو آباد کرنے والے تعمیر کرنے والے ان افراد کو شمار کیا گیا جو صاحب ایمان ہیں اللہ پر آخرت پہ ایمان لاتے ہیں یعنی ایمان والے ہیں اور مساجد کی آباد کاری سے کیا مراد ہے تو سراط الجنان میں مفتی قاسم صاحب مدض اللہ علی نے اس بات کو بیان کیا کہ اس میں کئی اقوال ہیں اس میں مسجد تعمیر کرنا اس تعمیرات میں حصہ لینا اس کو بلند کرنا اس کی مرمت کرانا یہ سب اس میں داخل ہے اسی طریقے سے علما نے نماز قائم کرنا اور مساجد ہی میں دیگر عبادات کو بجا لانا جو مشروع ہے تو ان کو بھی مساجد کی آباد کاری میں شمار کیا